لا واللّٰه الله عليه وسلم لا مسئلہ سورت خا دلک تحقیق واسطے سارے دو بندے درمیان پیش ہوا ہے چاہیے کہ اخلاص کے نال ہر بندہ دیا جو حقیقت ہے کوئی نمازی سورت فاطہ تو بغیر نہیں ہوتی اور مسئلہ فاتحہ خطر بات اصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے دا اکثر حصہ نماز پڑھنا خدا تالا نے حکم نو تبدیل کیتا اور اکھیا اے کہ جیڑا اگے حکم نا کہ رات کا اکثر حصہ تھی نماز پڑھیا کرو ہوں سا اے حکم ہے کہ خطرہ سرا من قرآن ہوں تھی دھاڑے والوں اے پابندی نہ سمجھو کہ رات کا اکثر حصہ واسطے نماز پڑھنا خرج ہے بلکہ فخر ہے سارا میرا قرآن جنگ نماز کو سکے انہی پڑھ اس مقام سے اللہ تعالی نے لفظے قرآن نماز کے اتنے بولیا اس واسطے کہ قرآن نماز کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے جیسا کہ قرآن القرآن القرآن کا رفظ اللہ تعالیٰ نے نماز بولے اس پہ کہ نماز کے اندر نماز کے اندر سورج فاتح نماز قرآن پڑھنا یہ نماز کا رکن اللہ تعالیٰ ہوتے اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز اور ازر نماز جمع فرمایا یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید بھی کہ قرآن الجر قرآن اس مقام کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے قرآن کا لفظ نماز قرآن کا پڑھنا نماز کا رکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے صرف کلیان مخاطب نہیں کیتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ رب انہ من من اللہ دی کہ رب نت ہے کہ تھی رات کا اکثر حصہ قیام کرتے ہو مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا گروہ انہوں نے کر کےترا ماتے قرآن جن نماز کو ہو سکے وہ پڑھو یہ نماز کے لفظ بولیا اس وقتے کہ نماز کا اہم رکن قرآن یہ ہن قرآن رکن ہے لیکن کہڑا حصہ رکن ہے یہ تعین واسطے حضرت محمد رسول اللہ, اللہ حدیث آدمی آ کے نماز پڑھتا ہے تے نماز پڑھن نے نماز اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم دے جس حاضر ہویا، تے جی بھائی پسند. تو جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی دو یا کئی مرتبہ نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے فر فرمایا کہ تمام نماز پڑھنی پورا کر پھر اللہ اکبر آ کے قبلے کے اللہ اکبر اللہ اکبر آ کے نماز قرآن روزن نے تمام تلاوت کی وہ حدیث بخاری شریف 104 سے حضرت اللہ ہے آدمی سورت فاطہ نہیں پڑھتا نماز Muslim شریف رسول اللہ, اللہ وایا مسلم <سلام> شریف سبا نمبر ایک سو انہتر فاتح ابو دبو سبا نمبر ایک سو صفحہ نمبر ایک سو فرمان اللہ اللہ حضور نے فرمایا لال ملم یاد کتاب جہاں آدمی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا وہ سو نو حضور فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں اور جناب, اللہ اللہ جناب جی صفا <تصفح> نمبر سٹ ابن ماجہ سفا سٹ متا امام مالک نمبر نہیں پڑھتا نماز نہیں فرمایا ایس اللہ اللہ کا واضح طور سے یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ سورج فاتحہ نہیں پڑتا. خودی نماز نہیں وہ انکار نہیں کر سک نے فرایا نشانی صلیم نے میں پہلا کی کہ جہی شاید ابھی کوئی اہم رکن ہوئے اہم رکن پورا, پورا پوری چیز کا نام رکھا جائے اللہ اللہ عرفا. پتہ ہے کہ حج درفان ہیں حج آج سے حیران ضروری ہے اور قربانی بھی کئی حالات ضروری ہوتی ہے لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کہ کہ حربا نے مینو آخیا کہ میں نماز ہوں اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم ملتا ہے حدیث پڑھو نحمد ونصلی علی رسول اللہ آج اس مقام پر ہم اس لیے جمع ہوئے ہی ہیں کہ ایک خالص شری مسالہ کو قرآن و سنت کے آئینہ میں پرکھا جائے اور اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر کے اس کو مانا جائے وہ مسئلہ ہے فاتحہ فلفل امام جس طرح میرے مد مقابل مولانا حافظ محمد امین صاحب فرما چکے ہیں اس مسئلہ پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں خدا کا قرآن کیا کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے اور پھر ہمیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کو مان لینا اس مسئلہ پر میرے مد مقابل مولانا محمد امین صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیات کریمہ پڑی ہے فکرا منل پور آ اور پھر اس سے انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بات کہی کہ قرآن یہاں پر نماز کو کہا گیا اور کیوں کہا گیا کہ نماز کا رکن ہے قرآن اور اسی پہ پھر انہوں نے چند ایک مثالیں بھی دی کہ جو چیز رکن ہو بساؤ کا وہی نام ہو جاتا ہے جس طرح سورہ بکرا وکرا یہاں پر اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے کوئی آدمی جب کھڑا ہے تو آیا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چپ رہے یا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے بھی پڑتا رہے مولانا صاحب کا فرض یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی پرانے پاک کی آیت پیش کرے جس آیت سے یا اس آیت کی تفسیر کی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے اور اس آیت کا پھر معنی یہ بنتا ہو مقتدیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہو کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھا کرو اگر فاتحہ نہ پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی اور فاتحہ کے علاوہ باقی ایک سو تیرہ صورتیں تمہارے لیے پڑھنا حرام ہے ناجائز ہیں وہ نہ پڑھنا صرف سورائے فاتحہ پڑھنا کہ اس کے بغیر نواز نہیں ہوتی اور حقیقت جانئے کہ یہ آیات کریمہ جو فخر یسرما کا من القرآن ہے اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی پاک کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس آئٹ میں یہ بات ہو کہ تم ایمان کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھا کرو اور پھر یہاں پر انہوں نے ماہرا من القرآن صاحب لفظ ہے قرآن پاک کی جو چیز تمہیں آسان ہے اس کی تم کت کرو اس پہ انہوں نے حدیث پیش کی ایک جس میں جسے مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں اور اسے کہا جاتا ہے حدیث صلاح اس سے استقبال کرنے کی کوشش کی کے نبی پاک نے اس کو فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا لیکن اس بات کا کوئی حوالہ انہوں نے پیش نہیں دیا اور جب تک کوئی بات حوالہ کے ساتھ پیش نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا کی دلیل نہیں ہے اور جب وہ پیش کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی ساتھ آ جائے گا مصر. پھر انہوں نے مات اس کو اس سے مراد کیا ہے اس کے لیے آگے پھر انہوں نے وہاں تو کچھ نہ بنا پھر حدیث کی طرف سے آگے اور لا صلی تعالی ملم یکرا بفات کتاب جو ہمارے ساتھی عام طور پہ پڑھا کرتے ہیں اس کو بخاری سے بھی مسلم سے بھی, سے بھی نسائی سے بھی باقی کتابوں سے پیش کیا اس ایک حدیث کو یہاں میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں یہاں ہم خانہ خدا میں چڑھے سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کی کتاب کا اگر اللہ کی کتاب میں سے مولانا محمد امین صاحب کوئی ایک آیت ایسی بتا دے جس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہو نماز با جماعت کے ساتھ اور اس میں مقتیوں کو کہا گیا ہو کہ تم امام کے پیچھے فاتح ضرور پڑا کرو سانہ خدا میں اللہ کو حاضر نازر کر کے کہتا ہوں پورے قرآن پاک سے اگر یہ ایک آیت ثابت کر دیں تو ہم اپنے مسلک کو چھوڑ کر ان کے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یقین جانے پورے پرانے پاک میں ان کے لیے کوئی ایک آیت موجود نہیں ہے حدیث کی طرف آئے جس کا معنی یہ خود کر رہے تھے اور ہے بھی یہ کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں وہی جی کون کوئی مکتبی کا تذکرہ آیا یہی مسلم شریف سے انہوں نے پڑھا کاش کہ تھوڑا سا اس کو پورا کر کے پڑھ دیتے ساتھ لفظ موجود ہے مسلم شریف کے اندر جہاں لا لم سال امام مسلم کہتا ہے وزاد فسائے دن کی زیادتی بھی موجود ہے یعنی صرف فاتحہ ہی نہیں بلکہ فاتحہ کے ساتھ جب تک کچھ اور بھی نہ پڑھے تو نماز اس کی نہیں ہوتی اب خود بخود ہمیں پتا چلا کہ یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی فاتحہ بھی پڑھے گا اور فاتحہ کے بعد اگلی سورت یا کچھ اور بھی پڑھے گا اور وہ واضح بات ہے کہ وہ یا امام پڑھا کرتا ہے یا منفرد اور اکیلا پڑھا کرتا ہے یہ جب نقتدی ہوں تو یہ بھی صرف فاتحہ پڑھتے ہیں اگلی سورت نہیں پڑھتے کاش کے مولانا نبی پاک کی اس حدیث کو مکمل طور پہ پیش کرتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا اور یہاں اس کے متعلق جب بات اور چلے گی تو میں پیش کروں گا میں بتاتا جاؤں سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک کا اور اب ہم پوچھتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ آیا اس مسئلہ میں ہماری کوئی رہنمائی ہوتی ہے یا نہیں قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وہ اذا قر القرآن فست میں انستو لکم ترہم <تُرْحَمُون> کہ جب قرآن پڑھا جائے تم کان لگاؤ اور تم چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے وہ اذا قر الْقُرْآن جب قرآن پڑھا جائے تو تم میرے خاموش رہنا ہے میں صاف کہتا ہوں یہاں پر قرآن پڑھا جائے پڑھنے والا کون ہو اس کا ذکر کوئی نہیں اور تم چپر رہو تم سے مراد کون ہے اس کا کوئی ذکر نہیں لیکن نبی پاک سل میرے پاس اس کا صفحہ ہے یہ حدیث نمبر ہے حضرت عبد اللہ نے مسعود سے حدیث نمبر ہے 226 نمبر دیکھ لو 226 یہاں پر صاف لفظ ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی, پاک نے انہو ہی خلفہو نبی پاک نے نماز پڑھائی پیچھے لوگوں نے کی فلما حضرت, عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی جب وہ فارغ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا لکم ان تفتہو اذا قرآن قرآن له یہ صاف لفظ موجود ہے کہ قرآن پاک تو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم مقتدیو تم چپ رہو جب امام تمہارا پڑھ رہا ہے یہ نماز کے اندر نازل ہوئی اور پتا چلا اب ہمیں کہ پڑھا جائے پڑھنے والا اس سے مراد کیا ہے امام ہے اور تم چپ رہو اس سے مراد ہے مقتدی اور صحابی کی تفسیر مرفو روایت کا حکم رکھتی ہے اس لیے یہ تفسیر گویا کہ نبی سامنے کا معنی یہ ہے کہ جب امام پڑے تو مقتدیو تم چپ رہو دیکھو جس طرح میں نے یہ آیتیں کریمہ پڑی میں بالکل واضح طور پہ کہوں گا اپنے فاضل مخاطب کو کہ پورے طرح میں بات میں سے ایک آٹ لائیے اور پھر کوئی ایک صحیح حدیث پیش کی دیئے یا صحابی کا کال پیش کی دیئے جس نے یہ بتایا ہو کہ یہ آیت کریمہ نماز با جماعت کے لیے نازل ہوئی اور اس میں امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن یقین جانئے میرا فاضل مخاطب یہ کبھی پیش نہیں کر سکے گا اب پتا کڑا اس آیت سے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مقتدیوں کو کہ تم نے امام کے پیچھے چپ رہنا ہے تم نے پڑھنا کچھ نہیں ہے اب ایک مسلمان انسان کو بحثیت ایک مسلمان ہونے کے یہ ضروری ہے کہ وہ تسلیم کرے اور وہ اپنا یہ نظریہ اور مسلط متعین کرے کہ امام کے پیچھے وہ چپ رہے وہ پڑے نہیں اور ساتھ دیکھیے یہ آیت کریمہ اس میں لفظ بھی ہے ازا کورے القرآن جب قرآن پاک کو پڑھا جائے کرا عید آئے یہ نہیں ہے کہ جہارا یا جوہرا جب اونچا پڑھا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح مغرب میں کراط ہوتی ہے زہر یا اثر میں بھی امام کاط کرتا ہے کراط کی جاتی ہے جب امام کاپ کرے گا تم نے چپ رہنا ہے چپ رہنے کا حکم کیوں ہے چپ رہنے کا حکم اس لیے ہے کہ تمہارا امام کر کا ہے اور کراط جس طرح نازوں میں ہوا کرتی ہے اس طرح سرن نازوں میں ہوا کرتی ہے اس لیے ضروری ہوگا مقتدیوں کے لیے کہ وہ رہیں اس کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف بھی نسائی شریف بھی ابو ابودا بھی یہ متفر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ساتھ وہاں سے بھی ہمیں ایک تو پتا ہی چلتا ہے کہ کوریا کا فائل کون؟ وہ ہیں حضرت ابو موسا عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں لفظ ہے کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے جب وہ اللہ اکبر کہے گا تم نے اللہ اکبر کہنا ہے وہ اضا کرا انشتو ابو وانا بھی مسلم بھی ابو تابو بھی ان تمام کا حوالہ دے رہا ہوں <سلام> اور جب وہ شروع کر دے گا تم نے چپ رہنا ہے اور جب وہ تم نے کہنا ہوگا یہ مسلم میں صفحہ 174 پہ موجود ہے اور اسی طرح ابو ابانا آپ کا فرمان ہے کہ جدم پڑھے ادو میں مولانا یہ پوچھنا کہ اپنے یہ اصول رکھو اپنی سامنے رکھو منی المسلی ساری لکھا کی کتاب ہے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی ایمام نکلتا ہے اور امام کت کرتا ہے اللہ ہوا کے yeah. اس بات استفاق کا جو جواب دینا اگر ان سے تا مانا یہ دے کہ چپ ہو جاؤ کچھ نہ پڑھو پھر کیا اس گدے ایمان اور آ جائیے دوسری بات مولانا نے ایک روایت پیش کی جس روایت کے اندر بقال مولانا جدو امام پڑھے تو چپ رو اور جب امام والا زلالی نکھے تو آم ہی آخو میں مولانا تو مطالبہ کرنا پیش کرو دوسرے نمبر گزروڈ حکم درم نلان کلے نل اے مخاطب نہیں کیتا اللہ تعالی نے حدیث ضرورت اور اسے و ضرورت وہ دو پہنی ہے جو اپنی ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت حضرت بن مسرود پیش کیے پی کیا روایت اللہ اللہ سند اور تبدیل پیش, پیش کرنا جاڑے ضروری گا ज मौलाना मौजूद है मौलाना जो ना कहो कि जहां है और ज्यादी किसी अपनी किताबाओ فاتحہ سات نہیں پڑھتا نمازی ہوتا ہے جی؟ اپنے تعمان میں نماز اپنے اپنے بندے کے درمیان نصف نصف 50 50 تقسیم کر دیتے ہیں آدھی نماز میری آدھی میرے بندے کی قران مجید فصلات معاملات قران کی تفسیر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد ابو داؤد نکالو میں ابو داؤد سبع نمبر 100 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا قور قال اللہ علیہ وسلم حضرا رسول اللہ تعالی اللہ نے, <تصفح> <تصفح> او اللہ اللہ نے صرف سورج فادا کی تبدیلی کی اللہ اوکر آخر جائے سورت پادا کی سورت پاشا کی جب قرآن پڑھا جائے خاموشی نے صرف تر سوال کرنا کہ سنو کی نام سنتا چپ کرال نے موجود منگیا کیا امر نے منگیا نے منڈیا راستے دیئے اور مسئلہ ہے <tube> <cloud -makar readings> <tube> اب اب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ علیم عالیم پکول یہ پوری روایت ہے اور اسی روایت میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ اسی روایت میں جو سند میں پیش کر رہا ہوں اسی روایت میں سلیمان تیمی کہتا ہے بزاق کرا ان شو یہ زائد لفظ بھی موجود ہے اور یہ کہاں ہے یہ دیکھیے تفسیر ابن کثیر صاف لفظ موجود ہے دو سو اسی صفح ہے ابن کثیر کا لفظ ہے جو ان نے جو اکبر کہنا ہے جب وہ اللہ و اکبر کے بعد شروع کر دے گا تو تم نے چپ ہو جانا ہے نبی پاک تو فرمائے تم چپ ہو جاؤ نبی پاک نے فرمایا کہ تم چپ ہو جاؤ اور مولسا پھر کہتے ہیں مولی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو لفظ نما جو ادھر معمول بھی اس کی اقتداء کی طرح اقتداء تب ہوتی ہے وہ رقو کرتا ہے تم بھی رکو کرو وہ سجدہ کرتا ہے تم بھی سجدہ کرو اور اقتداء تب ہوگی کہ وہ پڑھتا ہے تو تم بھی پڑھو یہ مولوی صاحب نے کہا کاش کی یہی بات جو خود یہ کہہ رہے ہیں میں کر جس میں نبی پاک نے یہ فرمایا ہو جب وہ اللہ اکبر کہ تم بھی اللہ اکبر کہو جب وہ فاتحہ پڑھے تم بھی فاتحہ پڑھو جب وہ ظالم کہے تم آمین کہو جب وہ اگلی صورت پڑھے پھر تم اور اس کے ساتھ میں نے جو اب قرآن پاک کا صاف لفظ آ کہ جب وہ پڑھے امام تفسیر ابن مسعود کو ساتھ ملا کر تم نے تو رہنا ہے اب چاہیے یہ تھا مولانا وہاں ہیج پیچ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں جب صحابی رسول یہ معنی بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مانا ٹھیک ہے چاہیے یہ چاہیے مان لیتے لیکن کہتے ہیں کہ لکھا رہا تو مولانا منیت المسلی اور چھیڑنے کی ضرورت نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے باتیاں پڑھنی چاہیے یا نہیں جب یہ مسئلہ ہو جائے گا پھر اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں اور یہ میرے پاس موجود ہے پتاوا کا دکھان وہاں سب لوگ ہمارا موجود ہے جب امام کیراد شروع کر دے گا اس وقت پیچھے مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ, جبر ہے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے کہ ایک حدیث پیش کی تو جس میں لفظ ہے نبی پاک کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں صاف لفظ ہے اب اس طرح میں انہیں کہوں گا تم بھی کوئی ایسی حدیث بتاؤ صاف میں حقیقت یہ ہے میرے اندر زد نہیں ہم ضد نہیں کرتے مولانا مداخلہ کیا حضرت رضی اللہ تھی کی आय जी आय کوئی ایک لوگ نہیں جن ہو نہ اور جو تحریر لے کے के ہے وہاں सूरत فاطہ نہ کرے یا گیرہ آدمی امام کے مدر صورت فاتحان نہیں پڑھتا ہوئی نماز ہو جاندی ہے مولانا ازا قرآ آفان سے تو تو ساہے لبر بولے سن ایس تیر دندر ہن بھی موجود لیں اگر تیر کلابے دیکھنے جاندے ہوتے بیش سکتے ہو تو ساہے لبر بولے لیں کہ ازا قرآ آفان سے تو ویزا قرآ آفان سے تیر دندر ہن بھی موجود لیں اے مسلم شریف صفحہ نمبر ایک موجود لیں مولا مولا بات ایسرا نہیں قرآن دی مبھوم اپنے تھانے میں آئے. ایک آم بندہ یہ جانتا ہے کہ سن کنوی سن جا سنتا ہو چپ کر دے چپ نہ ہوئے صلی اللہ پورا ڈرج گے لیکن پتا نہیں آتے کہ کوئی موجودہ لیا اللہ تعالی نے جدو پڑھا جائے جب پڑھا جائے یہ دنیا لو چپ کر دنیا لو شور کرو اسیاں نے چپ کرو لا الکوم کرمون ہو سکتا ہے کہ تہاڈے تے رحم ہو جائے مولانا اشرف عالی کرے سوال کرنا کہ اللہ تعالی نے قران مجید دے اندر فرمایا ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نو نہ مرتے جی کیوں اللہ نے اس ایت دے اندر اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہو سکتا ہے تہاڈے تے رحم ہوے جے اس ایت دے اندر دی مومنوں کو بتا دے لا اے میرا اذراں کرنے سوال ہے اور اے سوال جو تسی 2.5 گھنٹے know <laughs>